السلام یا رسول اللہ علی کب الحابیا حبیب اللہ نبی اللہ وائل علی کب الصحابیا نور اللہ نبی سنت سنگل سرکار مدینہ رحمت کلب سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با ہے جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑا اللہ عز ودل اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے حبیب صلی علی, علی محمد وسحبی وبارک وسلم کابے کے بدرد جا تم پہ کروڑوں درود طہ کے شمس الدح تم پہ کروڑوں درود شاہ روز جزا تم پہ کروڑوں درود دا جملہ بالا تم پہ کروڑوں درود ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود تم ہو شپائے مرض خلق خدا خود غرض خلق کی حاجت بھی کیا تم پہ کروڑوں درود آس ہے کوئی نہ پاس ایک تمہاری ہے آس بس ہے یہی آس راہ تم پہ کروڑوں درود اور ناز کیسا ہے کہتے ہیں کہ کیوں کہوں بے ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں تم ہو میں تم پر سدا تم پہ کروڑوں درود ایک طرف آدھائے دین، ایک طرف ہے ہاس بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود، کر دو عدو کو تباہ حاسدوں کو روبارہ، برا اہل ولا کا بھلا تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نہ رضا، ہم تو یہی کہیں گے ٹھیک ہے نا میرے رضا تم پہ کروڑوں درود یا نبی خیر الانام تم پہ کروڑوں سلام رات دن اور صبح و شام تم پہ کروڑوں سلام تم پہ کروڑوں درود تم پہ کروڑوں سلام علی الحبیب ساری مخلوقات سے بڑھ کر بارش کے قطرات سے بڑھ کر ریت کے سب ذرات سے بڑھ کر تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں درود آقا تم پر لاکھوں سلام میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جمعہ کی ادائیگی پھر جمعہ سے پہلے ہونے والے اس بیان میں شرکت مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے <آخرى> <لا تبدیل لکرمات اللہ>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 یہی بڑی کامیابی ہے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ ولی کی اصل ولا سے ہے جو قرب و نصرت کے معنی میں ہے ولی اللہ وہ ہے ولی اللہ کون ہے ولی اللہ وہ ہے جو فرائض سے قرب الہی حاصل کرے اتعت الہی میں مشغول رہے اور اس کا دل نورے جلال الاحی کی معرفت میں مستغرق ہو جب دیکھے دلال قدرت الہی کو دیکھے اور جب سنے اللہ کی آیتیں ہی سنے اور جب بولے تو اپنے رب کی سنا ہی کے ساتھ بولے اور جب حرکت کرے طاقت اللہی میں حرکت کرے اور جب کوشش کرے اسی امر میں کوشش کرے جو ذریعہ قرب الہی ہو اللہ کے ذکر سے نہ تھکے اور چشمے دل سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے یہ صفت اولیاء کی ہے اللہ ان اولیا اللہ اس کی تفسیر میں یہ فرمایا پھر آگے فرماتے ہیں تفسیر خزانہ عیفان میں اور یہ صرف اولیا کی ہے بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے متکلین کہتے ہیں ولی وہ ہے جو اعتقاد صحیح مبنی بردلیل رکھتا ہو اور اعمال صالحہ شریعت کے مطابق بجا لاتا ہو بعض عارفین نے فرمایا ولایت نام ہے قرب الہی اور ہمیشہ اللہ کے ساتھ مشغول رہنے کا جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا اور نہ کسی شہ کے فوت ہونے کا غم ہوتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین پھر اللہ دینا عامانو قانو یا میں یہ فرمایا گیا کہ وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں یعنی ایمان اور تقوی دونوں کا جامعہ ہو ولی ایمان اور تقوی دونوں کا جامعہ ہو بعض علماء نے فرمایا کہ ولی وہ ہیں جو خالص اللہ کے لیے محبت کریں اولیاء کی یہ صفت اہادی سے میں وارد ہوئی ہے بعض اکابر نے فرمایا ولی وہ ہیں جو طاعت سے قربے الہی کی طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالی کرامت سے ان کی کار سازی فرماتا ہے یا وہ جن کی ہدایت کا برہان کے ساتھ اللہ کفیل ہو اور وہ اس کا حق کے بندگی ادا کرنے اور اس کی خلق پر رحم کرنے کے لیے وقف ہو گئے تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ولایت کا موضوع قرآن پاک میں اللہ تبارک بیان فرمایا پھر آگے جو ان صفات کا حامل ہو گیا جس نے چشم دل سے اللہ کے غیر کو دیکھنا چھوڑ دیا جو دیکھے تو دلائل قدرت الہی دیکھے جو سنے تو اللہ کی آیتیں سنے بولے تو اللہ کی سنا کے ساتھ ہی بولے حرکت کرے تاط الہی میں حرکت کرے اب جب یہ اس صف... ان صفات کا کو حامل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہ اس کا معین و مددگار اللہ تبارہ و تعالی جل جلالوہ اسے کرامات سے نوازتا ہے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے جب اللہ اس سے محبت فرماتا ہے تو اب آگے صلح ان کا بیان کیا جاتا ہے اللہ دینو لہم البشرا فل حیات دنیا و فل کہ ان کے لیے انہیں خوشبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں یعنی اس خوشبری سے یا تو وہ مراد ہے جو پرہیزگار ایمانداروں کو قرآن کریم میں جا بجا دی گئی ہے یا بہترین خواب مراد ہے جو مومن دیکھتا ہے یا اس کے لیے دیکھا جاتا ہے جیسا کہ حدیث مبارکہ میں وارد اور اس کا سبب یہ کہ ولی کا قلب اور اس کی روح دونوں ذکر الہی میں مستغرق رہتے ہیں اب اس کے لیے خوشخبری ہے جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک وا تعالی نے جگہ جگہ نیک لوگوں کے فضائل بیان فرمائے یا تو اس سے مراد یہ فرمایا گیا جیسا فرمایا گیا کہ ان المتقین فی مقام امین ان المتقین فی جنات و ان المتقین فی افی و ویون إن المتقين في جنات وعيون إن للمتقين مفازاء والعاكبة للمتقين واعلموا أن الله مع المتقين إن الله يحب المتقين والله بليج المتقين يوم نحشر المتقين إلى الرحمن مفداء ومن يتق الله يجعل له مخرجاء یارز من عائص اللہ یا جگہ جگہ اللہ تبارہ کا نے قرآن پاک میں پرہیزگاروں کے نیکوکاروں کاروں کے فضائل میں فرمائے ان کے لیے خوشخبری ہے متقی امن میں ہوں گے متقی جو ہوں گے یہ سایوں میں ہوں گے چشموں میں ہوں گے باغات میں ہوں گے اور فرمایا گیا کہ متقین اور جان لو اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے تو آج میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں بالخصوص اس موضوع کو لے کر چلنے کا مقصد کیونکہ آج ہے ہمارے پیرانے پیر روشن ضمیر کتب ربانی شہواز لا مکانی قندیل نورانی غوث سمدانی میرا محیودی اشئے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی گیارہویں شریف آج گیارہویں رات آنے والی ہے اور دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں امیر علیہ سنت مدنی مذاکرہ بھی فرمائیں گے جشن گیارہویں کا اہتمام ہوگا دنیا بھر میں آشقان اولیاء لیا غوث پاک گیارہویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں اللہ کے پیارے ولیوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو ولایت کا موضوع اور کرامت کا موضوع قرآن پاک میں اللہ تبارک اللہ تعالی نے خود بیان کیا اور ان کی صفات بیان کیونکہ بعض اوقات شیطان وسو سے ڈالتا ہے کیوں کہ جب کوئی بندہ اللہ کے کسی ولی کا کرب پا لیتا ہے تو یہ ولیوں کا کرب جو ہے وہ اللہ سے ملانے کا ذریعہ ہوتا ہے جیسے کہتے نا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں تو طرح طرح کے وسوسوں سے شیطان اللہ کے پیاروں سے دور کرتا ہے اور ایک خاص مینٹلٹی ہے جو آج کل بعض جاہل بے عمل اور طرح طرح کی شریعت کی خلاف ورزیاں کرنے والے جو ہے وہ جعلی قسم کے بابوں کو یو پروموٹ کر کے دکھانا کہ دیکھے جی ولی ایسے ہوتے ہیں یا یہ دکھانا کہ دیکھے جی یہ پیر ایسے ہوتے ہیں اے میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہم جن سے محبت کرتے ہیں آئیے سنیے کہ ہمارے شہنشاہ بغداد حضور غوث سے پاک سیدنا شیخ ابد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی ان کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں کیا لکھا ہے کہ ہمارے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی ولادت سے پہلے آپ کے والد حضرت ابو سالم سید موسا جنگی دوست نے اس رات جس رات تزرگوں سے پاکی ولادت ہوئی انہوں نے مشاہدہ کیا آپ کے والد صاحب نے کہ سرور کائنات فخر موجودات منبع کمالات باعث تخلیق کائنات صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم بما صحابہ کرام آئمت الہدا اور اولیاء عظام ان کے گھر جلوہ افروز ہیں ان الفاظ مبارکہ سے ان کو خطاب فرما کر بشارت سے نوازا یا بسالحتا ابن ولیم و محبوبی و محبوب اللہ تعالی و سہ شان الفلیابی کا شان بیندیائی و رسول سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یعنی اے ابو صالح اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا فرزند عطا کیا یعنی ایسا بیٹا عطا کیا جو ولی ہے وہ محبوبی اور وہ میرا وہ محبوب اللہ اور اللہ کا محبوب ہے اور اس کی اولیاء اور اکتاب میں ویسی شان ہوگی جیسی انبیاء اور مرسلین میں میری شان ہے ہمارے شہنشاہ بغداد حضور گو سے پاک سیدنا شیخ ابد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جب ولادت ہوئی تو ماہ رمضان میں ہوئی پہلے دن ہی سے روزہ رکھا شہری سے لے کر افطاری تک آپ نے اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہ پیا چنانچہ آپ کی والدہ فرماتی جب میرا بیٹا ابد القادر پیدا ہوا تو رمضان شریف میں دن بھر دودھ نہ پیتا تھا کیونکہ okay, شہن شاہب بغداد حضور غوث سے پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ سیدوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان میں روزے رکھتا ہے ہمارے <تصفح> شہنشاہب بغداد حضور غوث سے پاک میں پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا اور اس میں ان لوگوں کے لیے بھی یہاں پر پیغام ہے کہ جو ولایت کا پیری کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر شریعت پر عمل نہیں کرتے وہ لوگ جو شریعت کی مخالفت کر کے نماز قزا کر کے سنتوں کا مذاق اڑا کے دین کا مذاق اڑا کے تو سمجھتے کہ یہ پیری یہ فقیری یا درویشی ہے یہ طریقت کی راہ ہے اور ایسی جاہلانہ باتیں کر کے کہ شریعت اور ہے طریقت اور ہے شریعت راستہ ہے طریقت منزل ہے اس طرح کی باتیں کر کے کہ راستے کی اسے ضرورت ہے جو منزل کو نہ پہنچا یہ کہتے ہیں کہ ہم منزل کو پہنچ گئے ہمیں راستے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں ہے ہمارے اولیاء کرام نے ان چیزوں کی سختی کے ساتھ مذمت بیان کری کہ جو کہتے ہیں کہ جی میں پہنچا ہوا ہوں اور نماز نہ پڑھے جو کہتا ہے میں پہنچا ہوا ہوں اور شریعت کی مخالفت کرے سینا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا اس کو داتا علی حجمری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشل الحجوب میں بھی بیان کیا صدر الشری بدر طریقہ مفتی امجد علی آزمی رحمت اللہ علی نے بہار شریعت کے اندر بیان کیا کہ جنید بغدادی سے پوچھا گیا کہ بعض لوگ رقص کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے کہتے کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں جب نماز کی دعوت دی جائے تو کہتے کہ پہنچے ہوئے ہیں پہنچے ہوئے لوگ ہیں تو جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وہ سچ کہتے ہیں کہ وہ پہنچے ہوئے ہیں مگر پہنچے کہاں سیدھے آگ میں وہ آگ میں پہنچے ہوئے ہمارے شہنشاہ بغداد حضور ہو سے پاک رحمت اللہ تعالی نے تو پچیس سال عراق کے جنگلوں میں مجاہدہ اور ریاضت کر کے شیطان کے جال توڑے نفس کی مخالفت کرے شیطانی واروں کو توڑے مجاہدے اور ریاضتیں کرے حضور سے پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے پندرہ سال تک ہر رات ختم قرآن کیا ہے روزانہ ایک ایک ہزار رکت نفل پڑا کرتے تھے ہمارے شہن شاہب بغداد رحمت اللہ تعالی ایک بڑی مشقت والے سفر میں تھے اور بڑی تکلیف میں ایک جگہ پر گر گئے پیاس اور بھوک اور شدت اچانک آسمان کے کنارے جن روشن ہو گئے روشنی نظر آنے لگی پانی ٹپ کا آواز آئی ابد القادر میں تیرا ہوں اور میں تجھ سے راضی ہو گیا تو نے مجھے خوش کر دیا راضی کر لیا جب میں نے تجھ سے شریعت کے حکام اٹھا دیے حرام کو تیرے لیے حلال کر دیا جو مرضی آئے کر اب شہم شاہ بغداد حضور سے پاک رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے لا حول ولا قوت اللہ بلّہ پڑھا پوچھا گیا کہ کیوں پڑا جب شریعت متحرہ جو اللہ کے حبیب لے کے آئے ہیں صدیق اکبر نے اس شریعت کو نہ چھوڑا جو افضل البشر بعد الانبیاء ویا ہے تو میرے لیے وہ شریعت کی حدیں ٹوٹ ختم ہو گئی حرام میرے لیے حلال ہو گیا لاہور پڑی تو وہ کنارے جو روشن ہو رہے تھے نا یہ دھویں بدل گئے شیطان چیختا ہوا دوڑا کہا عبد القادر اس مقام پر پہنچے ہوئے میں نے ستر کتب گمراہ کر دیے تھے مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا اور میرے غصے پاک تھے انہوں نے فرمایا بدبخت جاتے جاتے بھی وار کرتا ہے تو علم کے تکبر میں مبتلا کرنا چاہتا ہے مجھے میرے علم نے نہیں میرے رب کے فضل نے بچا لیا ہے آج بھی ان کی ساری اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ لو تھی ان کی محبت تھی میرے مجھے, مجھے میرے رب کے فضل نے بچا لیا شیطان نے کہا میں نے اس مقام پر پہنچے ہوئے ستر کتب گمراہ کر ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں ہم جو ہے وہ زہر بغداد میں ادا کرتے ہیں تو اثر اجمیر میں ادا کرتے ہیں مغرب مدینے میں ادا کرتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں نا ہم نے قائم کی ہوئی ہے نماز کی دعوت دی جائے کئی لوگ ایسے ملے نا جو کہتے جی سارے پیڑا کیتی کی تی ہے قائم کی ہوئی ہے تم پڑھو ہم نے قائم کی یہ پڑھنے اور قائم میں بھی عجیب فرق بیان کرنے لگ گئے کہ جی تم پڑھو نمازیں ہم نے قائم کی ہوئی ہے کون سی قائم کی ہوئی ہے ہم نے بس وہ ایسی قائم ہے جس میں نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ نماز ٹوٹتی ہے اور جی وہ غریب قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے اور عوام کی بھی جاہلیت ہے اس میں کہ جو شریعت کے مخالف لوگ ہیں ان کو پروموٹ کرنا ان کے پاس جانا ان سے دم کروانے کے لیے بیٹھنا ان کو جناب ہائی لائٹ کرتے رہنا کہ جناب وہ فلاں بابا تو ہاتھ لگاتا درد مٹا دیتا ہے بابا جی ہاتھ رکھاتے ہیں کہتے ہیں جی چھو درد دور کر دیا بابا تو ہاتھ لگاتا جناب تکلیف دور کر دیتا ہے درد مٹا دینا ولایت ہوتا تو ڈسپرین کی گولی سے بھی تو درد مٹ جاتا ہے درد مٹا دینا ولایت نہیں ہے درد دور کر دینا یہ ولایت کی کوئی پہچان نہیں ہے اچھے اچھے انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں بابا جی نے بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں جبکہ مرد کے لیے کندھوں سے نیچے بال رکھنا ویسے ہی حرام ہے چھ چھ مہینے نہاتا نہیں گندا میلہ کچیلہ پاکی فلیدی کا پتا نہیں عورتوں کے ساتھ بے پردگیاں کرتا ہے شریعت کا مذاق اڑاتا ہے نماز کا مزاق اڑاتا ہے احکام شریعت کا مذاق اڑاتا ہے اور لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ نہیں جی بس وہ میری بابا با دی پریشانی دور کر دیں بابا با دی تکلیف دور کر دیں اور بعض اوقات عورتوں کے جم گٹھے ولا قوت الا بلّہ یہ کہاں کی ولایت ہے جو اللہ اس کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے جو شریعت کا مذاق اڑا رہا ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑا رہا ہے ولایت کا معیار یہ, یہ کچھ درد مٹا دینا یا کچھ چیز ایسی دکھا دینا نہیں ہے سیدنا جناد بغداد احمد اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ہوا میں اڑتا ہو آگ کھاتا ہو پانی میں مسلح بچھا کے کھڑا ہو جائے لیکن اگر وہ شریعت کا مخالف ہے تو اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ولایت کے لیے شریعت کی پابندی شرط ہے معیار ہے شریعت کی پابندی ولایت کے لیے معیار شریعت پر عمل کرنا اور ہمارے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ تو بچپن سے شریعت کے پابند ہے شریعت کے حکام ایسے اپنے اوپر ان پر جو ہے وہ شریعت کے احکام اس قدر ان پر جو ہے وہ انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں کہ پیدا ہوتے روزہ رکھ لیا اور سہی نہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا نا کہ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں تو فرمایا کہ میری عمر دس سال کی تھی میں مکتب میں پڑھنے جاتا تو فرشتے مجھ کو پہنچانے کے لیے میرے ساتھ جاتے تھے اور جب میں مکتب میں پہنچتا تو وہ فرشتے لڑکوں سے فرماتے کہ اللہ کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ فراخ یعنی کچھ ادا کر دو اللہ کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ کھلی کر دو ہمارے شہنشاہ بغداد حضور غوث سے پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جب پہلے دن وکتب میں لائے گئے اب پہلا دن ہے مدرسے میں چار سال کچھ ماہ عمر ہوتی ہے یا پانچ سال کی عمر تو اب شیخ ابد القادر جیلالی رحمت اللہ تعالی جن کی ہم گیارہویں شریف منا رہے ہیں یہ شہنشاہ بغداد حضور غوث سے پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جب مت میں پہلے دن لائے گئے تو آپ نے اٹھارہ پارے سنا دیے استاد صاحب فرمانے لگے بیٹا آگے نہیں پڑھو گے کا یا اتنے یاد تھا کہاں یاد کیا اور میری ماں اٹھارہ پاروں کی حافظ آئے میری ماں تلاوت کرتی رہتی تھی میں نے ماں کی تلاوت کو سن سن کر ماں کے بترے تہر میں یہ اٹھارہ سی پارے یاد کر لیے تھے اب یہاں ایک اور بات یہاں پر میں ارز کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک پہلا دن مد میں آنے کا مدرسے میں پہلے دن آنے کا اور حضور غزر پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھارہ سپارے سنا دے سینک خاجہ قطب الدین مختار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ پہلے دن مدرسے میں جائے پندرہ سپارے سنا دے یہ کرامت ہے بعض لوگ کہتے ہو اٹ از کرامت کرامت کا موضوع ہی یہی ہے حضرت سینا سلیمان علی نبی نو علی السلط اسلام کے دربار میں جب یہ بات کی گئی کہ وہ ملکہ بلخی ہے تخت ہے تو آپ نے فرمایا کون اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لے کر آئے قال عفریت جن بڑوں جنوں میں سے بڑا جن افریت بولا انا تبھی کبلان تک مقامک آپ کی جگہ سے اٹھنے سے پہلے میں گا آپ کے دربار کا ایک وقت تھا بعد نے لکھا کہ چاچ تک بعد نے لکھا زوال تک میری آپ کے دربار کا ایک وقت تھا افریت نے کہا بڑے چن نے کہا کہ میں آپ کی جگہ سے اٹھنے سے پہلے لادا گا اللہ تبارہ کا وطالہ فرماتا کال اللہ جی دہ علم منل کتاب وہ, وہ بولا جس کو کتاب کا علم عطا کیا گیا حضرت آصف بن برقیہ بولے یہ ولید ہے حضرت سلیمان کی امت کے انہوں نے کہا اناتی کبھی قبلا ائیر تدا الئی کا ترف ہو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا اب آپ غور کریں کہ ایک مہینہ کموبیش جانے کا سفر ایک مہینہ آنے کا سفر اور کتنا بھاری اور وزنی تخت کتنے فاصلے پر اور یہاں لا کے زمین کے نیچے نیچے سے لا کے سامنے رکھ دینا فلمبا راؤ جب دیکھا اس تقرر اینڈا لا کے رکھا بھی ہوا تھا سامنے لا کے رکھ دیا اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کنام نے فرمایا کہ اس آیت سے اللہ کے ولی کی طاقت اللہ کے ولی کا تصرف اللہ کے ولی کا علم اللہ کے ولی کی شان کا پتا چلا حضرت عاصف کبھی گئے نہیں تھے ملک سبا راستہ کس سے پوچھا علم دیکھو تصرف دیکھو اختیار دیکھو طاقت دیکھو جب قرآن کی آیت میں بنی اسرائیل کے ولیوں کی شان یہ بیان کی جا رہی ہے تو مصطفیٰ کی امت کیا اولیاء کی شان کا عالم کیا ہوگا پھر اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تبارک وا تعالیٰ نے صحاب کہف کا ذکر کیا اور مشہور واقعہ صحاب کہف کا یہ بنی اسرائیل کے ولی تھے نیک لوگ تھے اب اخار میں چھپے ایمان بچانے کے لیے عرصہ دراز تک سوئے رہے اب ان کے ناموں کے خواص لکھے ہیں حدیث کی کتابوں میں روایتوں میں تفاصیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ صحابہ کاف کے ناموں کا تعویذ نو کاموں کے لیے فائدہ مند ہے بھاگے ہوئے کو بلانے کے لیے اور دشمنوں سے بچ کر بھاگنے کے لیے آگ بجانے کے لیے کپڑے پر لکھ کر آگ میں ڈال دیں بچوں کے رونے اور تیسرے دن آنے والے بخار کے لیے درد سر کے لیے دائیں بازو پر باندھے امر سے کے لیے گلے میں پہنائے خوشی اور سمندر میں سفر محفوظ ہونے کے لیے مال کی حفاظت کے لیے عقل بڑھنے کے لیے گاروں کی نجات کے لیے یا صحاب کاف کے ناموں کی برکت ہے گناگاروں کی نجات ہو بخار چلا جائے چور نہ آئے جس کشتی میں ہو وہ کشتی نہ جلے جس بچے کے گلے میں ہو وہ بچہ نہ روئے جس گھر میں ہو اس میں چور نہ داخل ہو شیطان نہ داخل ہو جب کے، ان نیکوں کے ناموں کا آج یہ ہے تو مصطفیٰ کی امت کے عبدال قاتر کے نام کا عالم کیا ہوگا کیونکہ امت محمد یا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اولیاء یہ تمام امتوں کے اولیاء سے افضل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان امتوں میں افضل آپ کے صحابہ ہر،, ہر نبی کے ساتھیوں سے افضل ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کا مقام اب خود غور کریں اس میں محراب مریم میں حضرت زکریہ علی نبی علیہ السلاۃ السلام نے آ کے دعا کی جا اللہ کے ولی عبادت کرتے وہ جب ہی جگہ بھی قبولیت والی ہو جایا کرتی ہیں وہ بعض اوقات شیطان وسو سے ڈالتا ہے گوسے پاک کا وہ بارہ سال کے بعد بیڑا تار دینا کئیوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا یہ بارہ سال کے بعد کیسے کیسے اٹھ گئے کیسے زندہ ہو گئے یہ تو بارہ سال کی بات ہے قرآن صاحب کاب کا تین سو نو سال کا واقعہ بیان سنوا رہا ہے کیسے ہوا حضرت اللہ نبی روال اسلات اسلم سو سال تک جو ہے وہ سوئے رہے سو سال کے بعد جو ہے وہ زبارہ اٹھے تو آپ کا جو ہے وہ گدا اس کی ہڈیاں بھی سفید ہو چکی ہے اور شربت جو ہے وہ بالکل تازہ ہے یہ اللہ تبارک مطالعہ کی قدرت کے نظارے ہیں تو یہ نبی کے اعلان نبوت کے بعد ایسا کوئی جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا آدت محال ہوتا ہے ایسا ہونا یہ موجہ ہے اور ولی کا یہ کرامت ہے ہمارے حضروں سے پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اگر مکتب میں پہلے دن اٹھارہ سپاہے سنا دیے اللہ تبارک تعالی کے ولی ہے اور یہ کرامت بھی ہے ان کی اور پھر یہاں پر ایک بات اور میں ارض کروں گا کہ ماں کی تربیت کا اثر بھی ہوتا ہے اس بات کو پروف کر رہے ہیں کہ ماں کے ایٹیچیوڈ ماں کے رویے کا اثر بچے پر پیٹ میں بھی پڑتا ہے اس کی عادات کا اس کے خوراک کا اس کے ایٹیچیوڈ کا اس رویے کا اس کے جو ہے وہ مزاج کا تو آج اگر ہم اس بات پر بھی اپنے معاشرے میں آج ایک تکلیف میں اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ آج اولادیں نیک نہیں کئی کہتے جناب اولاد فرما بردار نہیں کئی کہتے جناب اولاد جو ہے وہ میرے کہنے میں نہیں اب ہم غور کریں کہ ہم نے اولاد کو ماحول کیا دیا ہے ان کو تربیت کیا دی ہے ہم نے ان کو گھر میں ماحول کیا دیا ہے ماں بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے فلمیں بھی دیکھ رہی ہے ماں بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے گانے بھی سن رہی ہے اس سے بچے کی تربیت بچے کی سوچوں پر کیسا اثر پڑے گا اپ خود غور کر سکتے ہیں یہ لاشاور میں باتیں جا رہی ہیں بچہ چھوٹی عمر سے ہی بہت ساری چیزوں کو آبزرو کرتا ہے لیکن ہر چیز کو وہ ڈسکرائب کر سکے ہر چیز پر وہ ایکسپلین کر سکے ہر چیز کو وہ وہاں پر بیان کر سکے نہیں اس کے لاشاور میں چیزیں بیٹھ رہی ہوتی ہیں لیکن جب یہ بڑا ہوگا یہ شعور کی باتیں تحت شعور میں آئیں گی پھر یہ چیزیں جو وہ شہوت بنتی ہیں چیزیں چیزیں اس کی مینٹلٹی کی ناپاکی کا ذریعہ بنتی ہے اس کی سوچوں کی ناپاکی کا ذریعہ بنتی ہے گندی فلمیں گندے گانے کے مناظر طرح طرح کی گندی چیزیں اور کا ماحول ایسا نہیں بناؤ گے کہ جو بچوں کی سوچوں کو پاکیزہ کرے تو بچوں سے توقع کیا رکھو گے پاکیزگی کی ماں تھی جو ساری ساری رات سجدوں میں وقت گزارتی تھی تو بیٹا بھی تو پھر ابد القادر جیلانی جیسا پیدا ہوتا ہے نا ماں تھی جس نے نصیحت کر کے بیٹا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا اور ڈاکو پوچھ رہا ہے لڑکے تیرے پاس ہے ہاں چالیس دینار سے سلے ہوئے لیکن جھوٹ بولنا پڑتا ماں نے کہا تھا ابد القادر کبھی جھوٹ نہیں بولنا نہیں یہ ماں کی تربیت بھی تو تھی نا آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہم نے اپنے بچوں کی تربیت یہ ان کو آئی پیڈ دے کے کر دیے لوگ کھیلتے رہو اس میں ہم نے بچوں کو جو ہے وہ اسمارٹ فون دے دیا ہم نے بچوں کو کھیل میں لگا دیا تاکہ ہماری جو ہے نا وہ مصروفیات میں فرق نہ آئے مصروفیات بھی کون سی ہے کیا قرآن کی تلاوت ہے مصروفیت کیا نوافل ہے مصروفیت کیا مطالعہ ہے فرز علوم کا حصول ہے مصروفیت ہماری مصروفیات بھی تو بدل گئی نا تو گھر کا ماحول تھا جو سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی صورت میں ہم نے دیکھا گھر کا ماحول بھی ہوتا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہی ہوتا ہے لیکن گھر کے ماحول کا اثر بھی تو ہوتا ہے نا جب ماں آبدہ زاہدہ ہوتی ہے تو بیٹے بھی تو امام غزالی جیسے پیدا ہوتے ہیں نا جب ماں ساری سارجاد سجدوں میں آتے گزارے تو بیٹے بھی خواجہ مہیندین چشتی اجمیری جیسے پیدا ہوتے ہیں جب ماں ساری ساری رات نوافل پڑے تو بیٹے بھی بابا فرید الدین گنجے شکر جیسے پیدا ہوتے ہیں جب ماں عبیدہ زاہدہ ہو تو بیٹے بھی امام فخر الدین رازی جیسے پیدا ہوتے ہیں جب ماں تکوے اور پرہیز والی ہو تو بیٹے بھی امام احمد رضا جیسے پیدا ہوتے ہیں اور جب ماں پرہیز اور تقوی کی زندگی گزارے تو بیٹے بھی ریاض قادری جیسے پیدا تو <سطح> یہ ماں باپ کا گھر میں دیا ہوا ماحول سوچیں پاکیزگی ایک تکوے کا ذہن یہ چیزیں اثر رکھتی ہیں اور ہم تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ کی سیرت جب پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں اوپر کے سامنے آتی ہیں کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ عالم ایسے تھے کہ ایک ایک آیت کی چالیس چالیس تفسیر بیان فرمایا کرتے تھے تیرہ علوم کے اندر آپ بھیان فرمایا کرتے تھے ہمارے شہن شاہ بغداد حضور غو سے پاک رحمت اللہ تعالی کے اخلاق اور کردار کا تذکرہ کرتے ہوئے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت اس نے شیخ ابد القادر جی نہایت خوف والے باہبت مستجاب الدعوات کریم الاخلاق سنیں یہ کیا خوبصورت جملے ہیں سیرت غوث آزم کے اور آج کئی لوگ سمجھتے ہیں ہم نے گیارہویں کی دیکھ پکا دی ہم نے محبت کا حق ادا کر دیا کہ نماز پڑھیں نہ پڑے شریعت پر چلے نہ چلیں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی گیارہویں منانے والو گیارہویں والے کی ماننے کی طرف بھی تو آؤ نا یہ عرس کا یہ دن منانے کا مقصد تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کر کے جو انداز جو طریقہ انہوں نے اپنایا ہم بھی وہ طریقہ اپنا کے اللہ تبارک و کی دوستی کے رستے پہ چلے تو مفتی عراق محی الدین شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی توحیدی فرماتے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کتب ربانی جلد رونے والے نہایت خوف والے باہبت مستجاب الدعوات کریم الاخلاق خوشبودار پسینہ والے بری باتوں سے دور رہنے والے حق کی طرف لوگوں سے زیادہ قریب ہونے والے نفس پر قابو پانے والے انتقام نہ لینے والے سائل کو نہ جھڑکنے والے علم سے مہذب ہونے والے تھے آداب شریعت آپ کے ظاہری آؤ اور حقیقت آپ کا باطن تھا اور آج ہم غور کریں انتقام لیتے نہیں لیتے نفس پر قابو ہم پاتے کہ نہیں پاتے علم سے مہذب ہوئے یا نہیں زیاد جلد رونے والے حقیقل کلب سے ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی لے نہایت خوف والے تھے اللہ تبارک کا تعالی قرآن پاک میں اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں اور ڈر والوں کے فضائل قرآن نے بیان کیے اور جا ہمارے دنوں سے اللہ کا ڈر ختم ہوتا چلا جا رہا ہے شریعت مطالعہ کے احکام کو ہم نے اپنے نفس کی آسانیوں پر نفس کی لذتوں پر اور آسائشوں پر اور گناہوں کی لذتوں پر ہم نے جو شریعت کے حکام کو چھوڑنا شروع کر دیا چند لمحے کے مزے اور چند منٹ کے مزے کے لیے لذت کے لیے ہم نے اللہ اس کے رسول کے حکام کو چھوڑنا شروع کر دیا نمازیں قضا کر دیتے ہیں جھوٹ اس قدر عام ہو گیا بدنگاہی اس قدر عام ہو گئی بدگمانی اس قدر ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی بات نہیں مراض الگ ہم نے صحیح مہینوں میں یوں سمجھے کہ ان کے انداز اور ان کے طریقہ کار کو سمجھنا چھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دوستوں کی جو ہے وہ شان یہ بیان کی اللہ دین وکانو من پرہیزگاری ہے پرہیزگاری اللہ کی دوستی کا ذریعہ اور اللہ تبارک کے یہ نیک بندے انہوں نے کس قدر مشقتیں اٹھائی ہیں ہمارے غوث پاک رحمتہ اللہ تعالیٰ نے کی شدت کی ٹھنڈی راتوں میں بھی اپنے ٹھنڈے پانیوں سے غسل کیے اب فرماتے شروع شروع میں جب نیند کا غلبہ ہونے لگتا میں اپنے آپ کو جاگنے کا آدی کیسے بناتا تھا میں رسی سے باندھ کے جب رسی اپنے آپ کو رسی سے باندھ کے پیچھے کھونٹی سے رسی کو باندھ دیا کرتا تھا کہ جھٹکا لگے تو میں گروں نہ اپنے آپ کو یو جاگنے کا آدمی بنایا اور یہ چالیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا نفس کے ساتھ مجاہدہ کیا ہے ہم نفس کی لذتوں میں کھوئے چلے جا رہے ہیں میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آج ہمارے پاکستان میں گیارہویں رات ہے امیر انشاءاللہ انشاء سعود المدنی چینل پر براہ راست مدنی مذاکرہ بھی فرمائیں گے ہو سکے تو اس مدنی مذاکرے میں آپ بھی شرکت کریں مدنی چل کے ناظرین بھی اہتمام کے ساتھ مدنی چینل پر آج گیارہویں شریف کا یہ خوبصورت مدنی مذاکرہ یہ اجتماع دیکھیں شرکت کریں کہ اللہ کے پیاروں کے ذکر جہاں ہوتا ہے وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ان کے توصل سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور پھر ان کی سیرت کو سن کے ان کے تذکرے کو سن کے عمل کا ذہن بنائیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں مدنی انعامات کا رسالہ دیکھے تو صحیح یہ اولیاء کرام کے اخلاق و صفات ہم جب سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو یہ مجموعہ نظر آتا ہے کہ اللہ کے نیک اور اچھے بندوں کے اور صاف اور ان کے اخلاق اور کردار اور ان کی سیرت سے لیے ہوئے مدنی پھول ہیں جن کو مدنی انعامات کی صورت میں دے کے امیر سندر نے دعا بھی دی ہے تو ولی اپنا بنا لے اس کو رب لم یزل مدنی انعامات پر جو کوئی کرتا ہے عمل تو مدر انعامات کا رسالہ لے اس کو پڑھے اس پر عمل کرنے روز فکر مدینہ کرتے ہوئے اپنے عمل میں بہتری لاتے رہے انشاءاللہ شاء اللہ سواجل تکوا نصیب ہوگا ایمان کی حفاظت کا ذہن بنے گا اور اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کے جو ہے وہ اوصاف اپنانے کا ذہن بنے گا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کا ذہن بنے گا اور ہمارا ہمیشہ سے یہی ذین ہے اور یہی ذین رہے گا کہ ہم ایسے ہی اولیاء پیروں اور صوفیاء اور بزرگوں کے چاہنے والے ہیں کہ جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام تو ہم تو ایسے چاہنے والے ہیں جو شریعت کے پابند ہیں جو سنتوں کے پابند ہیں جو اللہ رسول سے محبت کرنے والے ہیں شریعت سے پیار کرنے والے ہیں علم و علماء سے پیار کرنے والے ہیں ہم ایسے ہی اولیاء کے چاہنے والے ہیں کیونکہ ولی جو ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہوتا ولی عالم ہوتا ہے پیر عالم ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جلا جلال ہمیں جو ہے وہ یہ اپنے فضل و کرم سے اولیاء کرام کا دامن عطا کیا ہے کبھی ان کے ادب کے معاملے میں بھی دل میں کبھی کمی نہیں آنے دینی کے روایتوں میں آتا ہے کہ جو اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے کسی ولی سے عدامت رکھی میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کروں گا اور پر میرے کسی بندے نے میرے فرض کردہ حکام کی وجہ آوری سے زیادہ محبوب شے سے میرا قرب حاصل نہیں کیا اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں جب میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے سوال کریں تو میں اسے ضرورت فرماتا ہوں اور, اور اگر کسی چیز سے میری پناہ چاہے تو میں اسے ضرور عطا فرماتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کا ہمیں ادب اور پیار نصیب فرمائے آمین بے جاہن اللہ امین صلی اللہ تعالیٰ